ف مستاؤ یہ گھرو ہو تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو اس کے اوپر سے آ سکیں گے نہ چڑھ سکیں گے و مستع لہ نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے نقب لگا سکیں گے کال حاضہ رحمتوں ربی یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے میرا کوئی کمال نہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے فیضا وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزا ریزا کر دے گا ختم ہو جائے گی دیوار اب وہ ریوار دیوار وہاں موجود نہیں ہے وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے اب اس کے کوئی آسار باقی نہیں رہے بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہاں وہ دیوار ہوتی تھی جس سے یہ میں ڈائمنشنز ڈائمینشن آپ کو دیے ہیں وہ کان آباد اور رب اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے سچ ہے پورا ہو کر رہے گا وہ ترکنا باز یوم یمن <بَعَذِن> جو فی اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے یہ جو کچھ ہونے والا قرب قیامت سے پہلے جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں اور یہ جو یادوج ماجوج جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے پورے پورے دریا پورے پورے سمندر پی جائیں گے ہر چیز کھا جائیں گے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو کتا بلی ہر شے کو چٹ کر جاتے ہیں کوئی شے کو چھوڑتے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہوئے کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کوئی کھا جائے تو کتے کو بلی کو سانپ کو بچھو کو ہر چیز کو کھا جاتے تو لوگوں کا معاملہ جو ہے واسطے تک یہ جب ابھی تو ذرا روکے ہوئے ہیں کنٹینڈ ہے ایک طرح سے لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں ہر پہاڑ کی हुए پر سے بینکل نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ نقشہ بین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب سکسٹی ٹو میں وار ہوئی ہے نیفا میں جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کے چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے الفاظ جو اخبارات کی طرح, موجوں کی طرح چلے گا اتنے آدمی ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے ہمیں تم نہیں کر سکتے. ہم تو کی طرح جو ہے تمہارا سہس نحس ہو جائے گا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے وہ یہ کہیں گے اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعی آخری جو, جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھرجود کے اندر ہوگا وہ لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا ہے وہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی آجوج ماجوج اگر آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے چار سو سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا یہ کسی ایک پورے نسل کا نام ہے وہ ترک نا بادم یوم الدین یم بادف کافی سور اور پھر سور میں پھنکا جائے گا فجما نہ اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے وہ آرز نہ جہنم یوم اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے یہ ہے تمہارا انجام یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے الزین کانکم فیض تعین الکری وہ لوگ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھیں پردہ پڑا ہوا تھا ان پر ہم یاد نہیں تھے بس دنیا سامنے تھی مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے اسباب پر سارا بھروسہ تھا مادی اسباب و وسائل مادی نعمتیں مادی مال و اسباب مادی چیزیں جو ہیں یہیں کی چمک دمک یہی کی رونقیں یہی کی شان اور شوقت اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وہ قانون لا یسطیول اور وہ سماعت سے بھی بحرامند نہیں رہے تھے اب سن بھی نہیں سکتے تھے احوانوں کا سننا سنتے تھے اب یہ آخر رکو آ گیا سرہ مبارکہ کا اس میں یہ مضمون ایک اور تیسے انداز میں آ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب انسان گم ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہی سب سے بڑی گمراہی ہے اور یہی سب سے بڑا کفر ہے اور یہی سب سے بڑا دجل ہے کہ دنیا نے آپ کو آخرت سے غافل کر دیا دنیا نے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا یہ دنیا اور اس کی چمک دمک سے آپ اتنے متاثر ہوئے گرویدہ ہوئے اور اس قرو سے ہزار داماد کے ایسے آشق ہوئے کہ آپ اللہ کو بھول گئے یہ دجل ہے اصل دجالیت یہ ہے اصل باقی ایک شخص سے لگ جائے ہوئے ایک الگ جگہ ہے اپنی جگہ پر جس کا فتنہ آنا ہے اور اس کے ذمن میں بھی میں نے ارض کیا تھا کہ میری کچھ تحقیق ہے لیکن میں ابھی اس کو روک رہا ہوں مزید اس کی توثیق جب مجھے ہو گئی تو پھر میں وہ باتیں بیان کروں گا اس لیے کہ اس مسئلے میں علماء کے مابین کافی شدید اختلاف ہیں افا حسم الزین کفن تخذ و عبادی مندونی اولیا کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے میرا بندہ ہے کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا جلانی میرے بندے ہیں کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے کیا تم نے سمجھا میرے بندوں کو وہ میرے مقابلے میں مندونی اپنا حمایت ہی بنا لیں گے انتدنا جہنم علی کافری نوزلہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں کل ہلد نبے کم ملک یہ ہے اس صورت کا عمود جو میں نے کہا تھا کہ پہلے رکوع کے اندر انا جاننا یہ سمجھیے کہ ایک کھونٹا تو وہاں گڑا ہوا ہے دوسرا کھونٹا یہ ہے کل ہلد نبیو کم بلک سرین مالا کہیے ان سے ہم تو یہ بتائیں اپنے عمل اپنی محنت اپنی جد و جہد بھاگ دور اپنی صحیح جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے محنت تو ہر ایک کر رہا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کلو نفسی یگ دو نفس ہر انسان صبح ہوتی ہے تو اس کے پاس سے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے اپنا وقت بیچ رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے اپنی انرجی بیچ رہا ہے اپنی اور ذہانت بیچ رہا ہے شام تک بیچتا رہتا ہے اپنے آپ کو کچھ کما کر لاتا ہے بیچ کر اپنے آپ کو کچھ لے کر آتا ہے تو یہ انسان جو ہے اس دردے اپنے آپ کو دنیا کے لیے انہوں نے بیچ دیا ہے اور ہم اسی کے لیے گم ہو گئے ہیں لیکن اس بیچنے میں انہیں نفع کچھ نہیں ہے نقصان ہی نقصان سمجھا خسارے میں کون ہے اللہ فی الحیاتی دنیا جن کی بھاگ دور سیو جو جوہر دنیا ہی میں گم ہو کر رہ گئی آخرت مطلوب ہے ہی نہیں وہ تو ایک زمینہ سے لگا ہوا مسلمان ہے سنا ہے والدین سے روزہ رکھنا اچھا کام ہے روزہ فرض ہے روزہ رکھ لیا ہے مطلوب کیا ہے آپ کا اصل بات تو یہ جو ذرا سلام میں نے کل نوٹ کرایا تھا من کانا جا اج جلنا لہو فیحا مان شاہ من نرید سمنا لہو جانم یا طالب دنیا ہو یا طالب آخرت تو چاہیے کرو طالب دنیا طالب آخرت کے لیے بھی اللہ طرح کلن امید دنیا میں اسے ہمیں رکھنا ہے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا یا زخ امید ہے لا یا یہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا لیکن تم پہلے طے کرو تم طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے سنہا اور وہ سمجھ ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں میری ایک فیکٹری تھی اور میں تین دن لگ چکے ہیں میں نے فلاں یہ تھا میں نے اب اتنی جائیداد بنا لی ہے میرے اتنے ایسٹ تھے اور سال ب سال گنتی کر کے ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں ہماری محنتیں بارابر ہو رہی ہیں ہماری یہ دن رات کی کوشش جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو رہی ہے زین کفر ابے آیات رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لب کی آیات کا انکار کیا چاہے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہو قرآن کو مانتے ہیں لیکن حقیقت اگر تعلیم دنیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے اللہ تو کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے دارن آخرتان تم اصل زندگی اس کو سمجھے بیٹھے ہو تو تم نے کہا اللہ کی بات کی تصدیق کی تم نے ہے کفر ابے آیات معلوم یہ جو جھوٹی پھوٹی کوئی نیکیاں کرتے ہو اپنے دل کی تسلی کے لیے جھوٹے تسلی دینے کے لیے کوئی کوئی مسلی کھلا دیے کوئی غریبوں کا کام ہو گیا کوئی کسی کے لیے یہ نیکیاں ہمارے یہاں قطن کی کوئی حیثیت نہیں ان کے سارے اعمال اس قسم کی نیکیاں ہفت ہو جائیں گی فلاں نقیم اور لہوں گوم القیامت وزنا تو اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے کوئی ان کا وزن قرار نہیں دیں گے یا ان کے امال کو تولیں گے ہی نہیں اعمال تو ان کے تلیں میں ایمان ہو جن میں ایمان ہی نہیں ان کا رہوں گی عمر قیامت وزما اب یہ ہے دو مقامات جو میں نے کہا ہے کہ ایک کھونٹا وہاں ایک کھونٹا یہاں اسی لیے ابتدائی آئے اور آخری آئے سورہ سورج کی خاص طور پہ دجالی فکر سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو یاد رکھا جائے ان کو پڑھا جائے اور یہ کہ اللہ توفیق دے تو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے درمیان میں پھر میں نے بتایا تھا زینت کا لفظ آیا تری و زینت الحیات دنیا کچھ اور آگے چل کر المال والبنون البرور زینت الحیات دنیا تو یہ زینت دنیا اور زیبائش اور آرائش اور یہ تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے تمہیں نہ خدا کی ہوش ہے نہ آخرت کی ہوش ہے ذالک کا ہوں جہنم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جہنم ہے بیمار کا فروغ مسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا وہ تفظ آیاتی وہ اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا سمجھ لیا رسول آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے یہ سمجھتے نہیں یہ ہے مان لیا ہوگی آخر چلو دیکھا جائے گا کچھ نہ کچھ تو ہے نا کچھ نیکیاں بھی ہم نے کر رکھی ہیں اور کچھ باڑال ہمارے بچانے والے بھی ہیں ہم سب بھی جو ہے آخر حضرت شفاعت ہماری کر ہی دینی ہے جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں تو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں چہیتے ہیں لاڈلے ہیں اب وہ آخری حصہ دین عام جب کفار کی کیفیت یہ ہے اور کفار سے مراد یہاں پر وہ منکر نہیں ہے وہ کفار ہے جو حقیقت کے اعتبار سے طالب دنیا بن گیا چاہے اس نے دیبل اسلام کا لگا رکھا ہو مسلمانوں کا وہ بہت بڑا لیڈر ہو قائد ہو کچھ بھی ہو جو طالب دنیا ہے فل واقع وہ ہے در حقیقت کی جو اصل کافر ہے جس کو کہ ایک بزرگ کا ایک قول جو ہے بہت عرصے بعد مجھے یاد آیا ہے کہ جو دم غافی سو دم کافر ہے اسی طرح جو شخص طالب دنیا ہے حقیقت میں وہ کافر ہے قانون وہ مسلمان ہوگا مسلمان ہو مسلمانوں کا لیڈر ہو وہ پیر ہو وہ بڑا عالم ہو کچھ بھی ہو لیکن طالب دنیا اصل طالب دنیا کا ہے یا آخرت کا یہ طے کرنے والی بات ہے ان الزین آمن و عام الصالحات قادت لحم جناۃ الفردو سے نظر اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ایمان کے سارے تقاضوں کو بھرپور طور پہ ادا کیا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے ان کے وہاں پر مہمان نوازی نزل ہوگی نزل ابتدائی بڑی اونچی جو ہے اس کائدات کے اندر گلیکسیز ہیں کہاں کہاں پھر جنتیں ملے گی ظاہر جنت کو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک اوپر کے درجے والے کو نیچے درجے والا جنتی ایسے دے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو یہ پوری کائدات آخر کس نے بنائی ہوئی اللہ نے کتنے اور سیارے ہیں اور کتنی اور جگہیں ہوں گی کہاں کہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیں دے گا لیکن پہلی نزول جو ہے یہی ہونا ہے اسی زمین پر قصہ زمین برسر زمین خالدین اطیا اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے لا یغن آنہا ہیوا اور پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے عمر کو کہیں اور بھیج دیا جائے یعنی یہ کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جی اکتا جائے آپ دنیا میں تو اچھی سے اچھی جگہ کا تصور کریں مستقل رہنا پڑے گا طبیعت اگتا جائے کشمیر میں جو رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا وہاں خوبصورتی خوبصورتی انہیں تو نظر نہیں آتی سوئٹزر لینڈ والوں سے پوچھئے کہ یہاں کی بہت خوبصورتی ہے انہیں تو کہیں نظر نہیں آتی ان کے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے ہر وقت برف کے طوفان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن یہ کہ ہمارے لیے تصور اور ہے بدترین جگہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے آدمی جائے گا تو وہاں اسے کچھ چینج کی وجہ سے کچھ ریکریشن ہو جائے گی لیکن زیادہ دیر ٹھہرنا پڑے گا تو مصیبت ہو جائے گی اور بہترین جگہ بھی وہ ہے کہ جہاں مستقل رہنا پڑا تو پھر یہ کہ وہ اس کے لیے بور ہو جائے گا۔ وہ لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے پھر کہیں کہیںلنا نہیں چاہے گا دو آخری آیات اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے بہروں میں سورہ بنیسائی کی آیت میں اللہ کے اسما کا ذکر تھا حسن یا اللہ کے کلمات کا ذکر ہے کلمات سے مراد کیا ہے اللہ کی ہر شہد اس نے پیدا کی ہے اس کے ایک کلم کن کا ظہور ہے کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکے اگر اس زمین کے سارے درخت اگر اس زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنے ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئے سیاح بنا کر ایک اور جگہ مضمون یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا لیے جائیں اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو ساتھ اور سات گنا سمندر بنا دیا جائے اور وہ تمام قلم جو ہے لکھنے لگے اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے وہ سمندر ختم ہو جائیں گے سیاہی ختم ہو جائے گی اقلام ختم ہو جائیں گے ولہ ولہ معافی اللہ یہ الفاظ آئیں گے ان اللہ قان الباہرداد الات ربی الفت البہرو قبلان کل مات و ربی واسل آخری آیت وہاں اللہ تعالیٰ کی شانحدہ شریق الفل ولم یق الب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں انسانوں کی سب میں مخلوقات نے سف میں کھڑا کر دیا یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا وہاں اس کی نفی ہے اللہ کے بلند مقام یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو تو یہاں فرمایا کل انما نہ بشروں اس اے نبی کہہ دیجیے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں یوہا الہنما الحم ال وہی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے اکیلا ہے پمن کا نظر جو تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو فریمل عمل عمل کرنے چاہیے نیک رب اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے عبادت خالص اللہ کی ہو توحید عمل لا تعبود اللہ کدا رب کا لا اللہ تعبد اللہ کبیل والدہ یہ کہ جیسے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا یا جیسے ہمارے ہاں بھی میں نے آپ کو وہ شعر سنایا تھا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا یا یہ کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشغول حق ہوں بندگی ہے میں میں جب حضرت ابو طلب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا کے در حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں اور یہاں آغا خانیوں میں جو ہے دشم اوتار ہیں حضرت علی نو اوتار ہندوؤں کے پہلے تھے دسویں اوتار حضرت علی تو یہی کچھ ہوتا ہے بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم